پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر چار بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا یہ ایسی مضبوط شک ہیں کہ ساری اسمبلی مل کر بھی اسے آئین سے نہیں نکال سکتی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ بات کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا ہم پہلے بھی اس پر تبصرہ کر چکے ہیں کہ اس کے داخل ہونے کا معیار اس کی حاکمیت کا معیار ان دونوں کا ہم وزن کر چکے ہیں اس پر حکم بھی لگا چکے ہیں لیکن اب اس میں یہ بات کہ یہ ایک ایسی مضبوط شک ہے کہ پوری اسمبلی مل جائے تو پھر بھی اس آئین کو نہیں نکال سکتی تو یہ بات بالکل ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جیسے انسان کہے کہ زمین اوپر ہے اور آسمان نیچے ہے یہ انتہائی عجیب بات ہے اس کی کیا ضمانت ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ پوری اسمبلی بھی مل جائے تو اس شک کو نہیں نکال سکتی ہاں البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انّں نقل و نز الکر و انّاَََََََََ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں لہذا وہ کہے کہ اس آیت کو قرآن سے کوئی نہیں نکال سکتا اگر سو فیصد اسمبلی بھی مل جائے تب بھی نہیں نکال سکتا تو یہ بات صحیح ہے یہ بالکل ٹھیک بات ہے یعنی قرآن سے اس آیت کو کوئی نہیں نکال سکتا اور قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا لیکن یہ بات کہنا کہ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے تو آئین ہے کیا چیز آئین تو انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے یہ لوگ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر انہیں ایک ایسی اکثریت حاصل ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر قانون سازی ہو سکتی ہو تو ایک قانون ساز اسمبلی اس شک کو بھی تبدیل کر سکتی ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں نہ آئین میں یہ ضمانت ہے نہ کسی دوسرے قوانین میں یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک بے بنیاد دعویٰ ہے اس پر کوئی تبصرہ کرنا یا اس پر بحث کرنا بھی مجھے ایک بے فائدہ اور فضول کام لگتا ہے